کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتی ہیں ہم نے ان میں ان کی عزت کا سامان دینا کی زندگ میں بانٹا اور ان میں ایک دوسرے پر درجوں بلند دی کہ ان میں ایک دوسرے کی ہنس بنائی اور تمہارے رب کی رحمت ان کی جمع جتے سے بہتر